السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي كاسي تسكى مركز رحماني ومسجد بحق وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلاه بالله ومن يضلل فلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا, إلا الله رحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدية هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شغل الأمور محدثاتها وكل موضثة بدعة وكل بدعة ذلالة وكل ذلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغوى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 رب نشرح لك صدرى وييسر لى امرى بحضر عقده من لساني يفقه قولى لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالهمز والنفخ والنفس بسم الله الرحمن الرحيم بنفس مما صبغها فالحمى فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها بقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمِ غلِّ وقی قلوب کمبر شریعت کے مقاصد کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات آیا ہوتی ہے کہ شریعت کے بہت کچھ احکام اور بہت کچھ امور دل کے لیے ہیں دل کی اصلاح کے لیے اور دلوں کو تقوی کے منحص سے آراستہ کرنے کے لیے اور دلوں کی ہر خرابی کو دور کرنے کے لیے اور جو بھی امور دلوں کی روحانیت کو مسخ کرنے کا سبب بنتے ہیں ان کا کلاکواں کرنے کے لیے چونکہ عمارعزت نے انسان کے دل کو سارے اعضا کا سردار قرار دیا ہے اور سردار اپنی پوری قوم یا ملت کی قیادت کرتا ہے اگر وہ نیک ہو تو اس کی قوم نیکی کے منحج پر قائم ہوگی اور اگر وہ برا ہو بد کردار ہو بد عقیدہ ہو تو اس کی اطباہ بھی اسی خرابی کے منحص پر قائم رہیں گے دل کے حیثیت بھی ایک سردار کی ہے اور یہ دل ہی سارے اعضا کو احکام جاری کرتا ہے اگر یہاں تقوی ہوگا تو اس کے احکام تقوی پر مشتمل ہوں گے اور اگر دل میں خرابی ہوگی تو پھر دل کے سارے احکام سارے اعضا کے لیے خرابی پر ہی قائم ہوں گے رسول اللہ رسلم ایک حدیث میں اسی نقطے کو واضح کیا ہے اللہ فل جاسد الحد سلوحل جیساد و گلو وہ ادا فصد فصد جیساد و گل وحی القل انسان کے اس ڈھانچے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو مسغا کہا گیا ہے مسغ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں وہ ٹکڑا اگر درست ہے تو سارا ڈھانچہ درست ہوگا اور اس ٹکڑے میں اگر کوئی فساد یا بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر سارا ڈھانچہ بگڑ جائے گا اللہ وحی القل وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے دل اشرف الاحدہ ہے اور سارے احدا کا رئیس اور سردار ہے اور سارے اہدا اس کے سارے احکام قبول کرتے ہیں لہذا دل کی درستگی سارے اہدا کی درستگی ہے اور دل کا بگاڑ سارے اہدا کا بگاڑ ہے اس لیے شریعت کی پہلی توجہ انسان کے دل پر ہے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اقبال العزت تمہارے جسموں کو تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلا بھی اندر و تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے وہ اعمال ہی کو اور دلوں کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے تو دل جو ہے یہ سب سے اولین نظر اور توجہ کا مرکز ہے اور نگرانی کا ایک محل ہے ہر مکلف ہر شے کی اصلاح سے قبل اپنے دل کی اصلاح پر توجہ دے تاکہ اس دل میں درستگی اور صلاح قائم ہو جائے اور پھر یہ درست احکام شادر کرے اور پورا جسم انہیں درست احکام کو قبول کرے اور یوں نیکی اور تخوا کے منحص پر قائم ہو جائے نبیر اسلام نے ایک بار تین دفعہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تخوا ہا ہنا تخوا یہاں ہے ہا ہنا تخوا یہاں ہے ہا ہنا تخوا یہاں ہے تین بار آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اور تینوں بار اپنے دل کی طرف اشارہ کیا وجہ بالکل واضح ہے کہ یہاں اگر تقوی موجود ہے تو یہاں سے جو بھی احکام صادر ہوں گے وہ اسی تقوی پر مبنی گے اور یہاں اگر تقوی موجود نہیں ہے بلکہ فسق و فجور کے ازائم ہیں تو پھر جو بھی احکام صادر ہوں گے وہ فسکو فجور پر ہی قائم ہوں گے دل کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت یہ دونوں چیزیں انسان کا معمول بن جائیں اور کیونکہ یہ معاملہ ایک فکری معاملہ ہے لہذا سچے عقیدے کا فہم یہ پہلی اساس ہے کیونکہ دل ہی عقیدے کا مرکز ہے اور عقیدے کا محل ہے انسان کو روحانیت کے حصول کے لیے بہت سے علائم پر توجہ دینی ہے مثلا زیادہ کھانا پینا یہ بھی دلوں کو غفلت کا شکار کر دیتا ہے اور روحانیت کے ختم ہونے کا باعث بنتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المومن واحد منافع کو یہ عقرمن سب رہتی ہے مومن ایک آن سے کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں سے ایک منافق سات آنتوں سے کھاتا ہے اور یہ بس آرڈی جو ہے زیادہ کھانا پینا یہ دلوں کی غفلت کا باعث بنتا ہے ابار مرعزت نے مردے کو ایک خاص مقام پر رکھا دل اس کے اوپر ہے اور شہوانی احدا اس سے نیچے ہیں کفار جو کھاتے پیتے ہیں تو ان کے کھانے پینے کا مقصد نیچے کی طرف مبزول ہوتا ہے تاکہ شہوانی اعداد جو ہیں انہیں تحریک ملے اور یہ زندگی جو ہے کسی مقصد میں بدل جائے لیکن ایک مومن قلیل غذا کا حادضی ہوتا ہے اور اپنی غذا کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف مقصول کرتا ہے مردہ اور ما فوق مردہ یہ مومن کا موضوع ہے اور مردہ وہ تحت مردہ یہ کافر کا موضوع ہے یہ غذا کی قلت یہ بھی ایک روحانیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے دین اسلام میں روزے کو مشروع قرار دیا گیا سال بھر میں ایک ماہ کے روزے فرض ہیں اور ایک انسان تقلیل ددا سے یہ تربیت بخوبی حاصل کر سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جس میں نکاح کی طاقت نہ ہو لیکن شہوانی آداد پریشانی کا باعث ہو روزے کا مشورہ دیا تاکہ تدلیل اجداد سے اس کی یہ حدت دور ہو جائے اور اس کی روحانیت مستحکم ہو فرمایا کہ یامہ شر شنی سطح میرے کو بہ دفعہ اے نوجوان تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے اور نکاح میں جلدی کرو یہ بات نوجوانوں کی توجہ کے لیے بھی ہے اور جو نوجوانوں کے اور نیا اور امور ہیں جو ان کے سرپرست ہیں ان کی توجہ کے لیے بھی ایک بندے کے پاس بیٹا ہو یا بیٹی ہو شریعت جلد نکاح کی ترغیب دیتی ہے بیٹا ہو تو اس کے لیے فرمایا کہ تم کا حل مر اربع ارب لمال والے حسب کہ عورتوں سے جو آپ ایک بندے کو تلاش ہے نکاح کے لیے تو چار امور دیکھے جاتے ہیں ایک اس کا مال ایک اس کا حسب خاندان تیسرا اس کا حسن اور چوتھا اس کا دین کسی عورت میں اگر یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہوں مل جائیں یہ بہت بڑی شہادت ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا کہ فخ فرخ بزاد اگر دیندار ساتھوں کا رشتہ مل جائے تو پھر فوراً قبول کر لو اور نکاح کر دو تاکہ یہ معاشرہ رفت تذکیہ اور طہارت کے مقاصد پر قائم ہو اور اگر ایک شخص کے پاس بیٹی ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان کی زا جا کو من ترغون دینا ہوگا خو فصو تمہاری بیٹی کا رشتہ اگر ایسے شخص کی طرف سے آ جائے جس کا دین بھی قابل تعریف ہے اور اخلاق بھی قابل تعریف ہے تو رشتہ قبول کرنے میں تاخیر نہ کرو اور اگر تاخیر کرو گے تو فرمایا کہ تکون فتنا دن بفساد الحری کہ فساد کبیر فتنا وبا ہو سکتا ہے اور ایسا فساد ایسا بگاڑ جس کے تم متحمل نہیں ہو سکتے جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے وجہ یہی ہے جو شریعت ترغیب دے رہی ہے کہ آفاف اور تقوا پر انسانوں کی تربیت ہو تو فمار کہ نوجوانوں جس میں نکاح کی طاقت ہو وہ فوراً نکاح کر لے فن و عمد و دل بفر کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں ایک اس سے نکاحیں نیچی ہوتی ہیں اور دوسرا شرم کی حفاظت ہوتی ایک نوجوان اگر نکاح کرنے کے باوجود نکاحیں نیچے نہیں رکھتا تو یہ شرعی اعتبار سے موجب عذاب ہو سکتا ہے اور ایک نوجوان اگر نکاح کرنے کے باوجود اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اور افاق کے اصولوں کو نہیں اپناتا تو یہ چیز اللہ رب العزت کی ایسی ناراضگی کا موجب ہے کہ اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس کی معافی تب ہی قابل قبول ہوگی جب اس کو پکڑا جائے اور آدھا زمین میں گاڑا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائیں بھیانک طریقے سے اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک موت واقع نہ ہو جائے اور اگر دنیا کی یہ سزا قائم نہیں ہوتی تو جو ہی وہ مرے گا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک دیگ نما برتن تیار ہوگا انتہائی گرم ہوگا اس میں اس کو چھونک دیا جائے گا اس کو چھونکتے وقت اس کے منہ میں کشادگی ہوگی اس برتن کے اور جب وہ پیٹ میں چلا جائے گا اس برتن کے تو اس کے منہ کو تنگ کر دیا جائے گا تاکہ نکل نہ سکے اور اس برتن کا عذاب جو ہے بالخصوص اس کے جسم کے نچلے اہداف کو جلائے گا اور یہ جلنے کا حالت قیامت قائم رہے گا قیامت خاص صدیوں بعد قائم تو شریعت نے اتنی کڑی سزا کیوں رکھی ہے تاکہ اپنے ماننے والوں کی تربیت کر سکے اور انہیں تقوی اور تہارت کے اصولوں پر چلنے کی ترتیم کری اوتار رب عزت میں کتاب و سنت میں انسان کے دل کی صفائی کے لیے پروگرام بھی دیے اور بے تحاشا تلقین بھی فرمائی کیونکہ یہی طرح حقیقت کی اصلاح کی بنیاد اور میں جو شخص اس دل کی طرف سے پاک صاف ہو گیا وہ فلاح پا گیا نفسما سب واح. نفس انسانی کی قسم کھائی فلحم ہاں کھجور ہا ہم نے اس نفس میں نیکی اور گناہ دونوں کا ارحم کیا ہے اور دونوں کے نتائج سے آگاہ کیا ہے. یا انسان اگر نیکی کے راستے کو اپناؤ گے تو یہ دل کا تذکیہ ہوگا اور اگر گناہوں کے راستے کو اپناؤ گے تو یہ دل کا بگاڑ ہوگا اور قطف الحمدہ یا قدف الحمد کامیاب تو وہ ہے جو یہاں سے بالکل پاک صاف ہو جائے اور نیکی کا راستہ بنا لے ہدایت کا راستہ چن لے اور اس پر مستقل قائم و دائم ہو جائے چل پڑے اس کو تاکہ جب اس کا دل تقوی پر قائم ہو ہوگا تو دل کے سارے اہکام تخوہ ہی برقائم اور یہ بات یاد رکھو شریعت میں دو ہی لاسیں متعارف کرائے یا تو انتہائی تخوہ اور نیکی کا راستہ اور یا پھر بربادی بگاڑ نافرمانی اور گناہوں کا راستہ بیچ کی کوئی تیسری صورت نہیں ہے تیسری کوئی صورت نہیں انسان فجالا سمیور انا حدینا سبیل اما شاکر و اما کفور ہم ام نے انسان کو راستے دکھا دیے اب یا تو یہ انسان شاکر بن اچھا اور نیک اور سالح بن جائے متفی پرہیزگار بن یا پھر کفور بن نافربان بن سرسر گناہوں کا کتلا بن جائے یہ دو ہی راستے یا نیکی اور تقوی کا راستہ یا پھر نافرمانی اور پروادیوں کا راستہ تیسرے کسی راستے کو شریعت نے پیش نہیں کیا ہمارے لیے مثال کے طور پہ صحابہ کے منہج کو بیان کیا یہ منہج جو ہے تم سب کے لیے مثالی منہج اور تمام صحابہ نیکی اور تقوا کے راستے پر قائم تھے وہاں گناہوں کا کوئی تصور نہ تھا صحابہ کے کا جو دور ہے کم بیش ایک صدی پر مشتمل اور ان کی پوری سیرت اور تاریخ میں گناہ اور نافرمانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی اکا دکا کوئی مثال سامنے آ سکتی ہے جس پر اللہ کو اس توبہ کی توفیق دے دیتا تھا اور معاملہ صاف ہو جاتا تھا لیکن ایسا تصور اس معاشرے میں نہیں تھا کہ نیکی بھی ہو اور گناہ بھی ہو مسجد میں وہ زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور جو ہی باہر نکلے تو اسی زبان اور کس و بیانی درو گوئی چگلیاں بہتان تراضیاں جاری ہو رہی ہیں بعض لوگ اس قدر بے باق ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ کام کر ڈالتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں نمیمہ کرتے ہیں بہدان ترازیاں کرتے ہیں اور کوئی ان کو اللہ کا خوف نہیں یہ دو کردار ایک ہی زبان کے ناقابل فہم جس کا معنی یہ ہے کہ جو ذکر کے لمحات ہیں یہ قرآن کی تلاوت کے لمحات ہیں وہ کوئی دل سے نہیں ہو رہے ایک ظاہری روٹین ہے کہ دکھاوے کا عمل ورنہ جو زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو وہ زبان غیبت کیسے کر سکتی ہے جو زبان تلاوت قرآن سے مزین اور ہو وہ زبان کاری گلوج کیسے کر سکتی ہے بہتان درازی کیسے کر سکتی ہے یہ تضاد جو ہے جس انسان کی زندگی میں پایا جائے تو اس کا کردار ناقابل ہے وہ انسان بیچ میں معلق ہے نہ اس کا شمار صالحین میں ہے اور نہ اس کا شمار طالحین میں ہے بل شاہ نے کہا تھا نہ میں منسا نہ فرعون بلیا کی جانا میں کون کہ نہ تو اپنے نیک کردار سے موسا بن سکا اور نہ ہی اپنی بد کرداری سے فرعون بن سکا کہ کم از کم دنیا میں عیش کر جائے بیچ میں ایک معلق انسان نہ یہاں سے فائدہ نہ وہاں سے فائدہ تو کوئی زندگی کا فائدہ نہیں ہے خسیرا دنیا بلا میرا بعض لوگوں کا کردار ایسا ہے کہ ان کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور کل آخر بھی خسارے میں ہوگی تو دو ہی راستے ہیں دو ٹور اسی طرح جب کل قیامت قائم ہوگی یا انسان مرتے ہی قیامت کا شکار ہو جاتا ہے تو قبر میں دو ہی صورتیں ہیں القبر و امت روزہ تم ریاض الجنت او ہفرہ بن حفاظ نار یا وہ جنت کا باغیچہ ہوگی اور یا وہ جہنم کا گڑھا ہوگی بس یہ دو ہی ٹھکانے ہیں اور دو ہی مرکزیتیں ہیں جو قبر میں حاصل ہو سکتی ہیں کسی کے لیے جنت کا باغیچہ اور کسی کے لیے جہنم کا گڑھا کسی کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور کسی کی قبر میں جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے کسی کی قبر کو اس قدر دبایا جائے گا کہ مقبور کا جسم بال کی طرح باریک ہو سکتا ہے اور کسی کی قبر کو اس طرح کشادہ کیا جائے گا کہ تاحدے نگاہ نور ہی نور اور گزرتے ہی گزرتے ہوں گے کسی کی قبر میں آمال سادہ سماعت حسن انسان کی شکل اختیار کر کے اس کا دل لبھائے گا اور اس کی فشتوں کو دور کرے گا تنہائیوں کو دور کرے گا اور جو قبر کی تاریخیاں ہیں ان کو دور کرے گا اور کسی کے گناہ جو ہے ایک بد شکل بد بدحبت انسان کا روپ دار کر اس کے خوف اور ڈر میں اور اضافہ کا موجود بنے گا بس یہ دو ہی صورتیں ہیں تیسری کوئی صورت نہیں ہے ہم ایک تیسری روش میں معلب ہو کر کیا چاہتے ہیں اور کیا حاصل کرنا چاہتے قیامت کے دن میں دو ہی ٹھکانے ہیں فریق ان کی جنت فریق ان دو ہی گروہ ہوں گے ایک جنتی ایک جہنمی بیس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے جہاں ایسے لوگوں کو رکھا جائے جن کی زندگی اسی تجز کا شکار تھی اور جن کی زندگی میں دونوں قسم کے تصورات موجود تھے اور یا پھر ایک بڑا ہی انسان کے سامنے رکھا جائے گا ایک بڑا ترازو قائم ہوگا وہ انسان جو گناہ بھی لے کر آئے اور نیکیاں بھی لے کر آئے ان کا معاملہ یہ میزان بے باک کرے گا اور ان کا تصویر میزان کے برحلے میں ہوگا جن کی زندگی دونوں قسم کے امور کی عادی تھی اور وہ ایک معلق انسان کا روپ دھارے ہوئے تھے تو ان کا تصفیہ میزان کرے گا اتنا بڑا ترازو کہ جس کو دیکھ کر انسان تھر تھر کہاں پھٹیں گے جس کے ایک پیڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں اور پھر یہی سے جنت اور جہنم کے گروہ روانہ ہوں گے ایک عجیب نفسیاتی کشم کشمی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نیامن کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا گاسنار آدم ذرا جہنم کا گروہ تیار کرو آدم اسلام پوچھے پوچھیں گے یار جہنم کا گروہ کیا ہے اللہ بات فرمائے گا ملک ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی یہ میزان جب ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے افراد کو جہنم میں دھکیلے گا یہ ایک نفسیاتی مارگ انسان پر پڑ رہی ہوگی اتنی سے جمگٹے جہنم کی طرف جا رہے ہیں میرا کیا بنے گا کی؟ چنانچہ یہ تصویر اللہ کے میزان پر ہوگا خفت القاریہ نہ ر حام بلکل دو دو دو فیصلے تیسری کوئی روش نہیں ہے نہ کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی تیسرا فیصلہ ہے بس قیامت کے وقوع کی خبر ہے ایسی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ یہ الفا ہے ایک عزیب عجیب دستک ہے ایک عجیب کھڑکھاہٹ خڑ ہے آپ تو ایک بم کا دھماکہ برداشت نہیں کر سکتے عمارتیں زرز اٹھتی ہیں کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اس وقت ہے حضرت انسان تجھ پر کیا بیتے گی جب ایک طرف نفخہ سور کی آواز ہوگی جس سے کلیجے پھٹ جائیں گے جس کو ساخہ کہا گیا ہے کہ انسان کے کانوں کے پردے اس طرح پھٹیں گے کہ کان پہرے ہو جائیں گے اور پھر ایک طرف آسمانوں کے ٹکرانے کی آواز وہ ایک مستقیل آباد ہوگی کہ چاند ستارے سورج بے نور ہوں گے اور اللہ ان کو بھی رہا رحدہ کر دے گا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی کہاں کہاں سے آوازیں آئیں گی اور کیسا ایک شور وبا ہوگا اے انسان یہ ساری آوازیں تجھ پر بیتیں گی ایک لرزہ قائم ہوگا کیا تیری کیفیت ہوگی کیا تیری حالت ہوگی اللہ اکبر اور پھر نفخہ ثانیہ کے بعد کسی مہرت کے بغیر تم نے دائیں کسرا علیہ السلام کا پیچھا کرنا ہے تاکہ وہ تمہیں عرض معاشر پر جمع کر دے اور اکٹھا کر دے اور پھر حساب و کتاب کے مراہل شروع ہو جائیں گے کبھی تیرے حق میں یہ ساری زمین گواہی دے گی کبھی تیرے لیے وہ صحیح کھول دیے جائیں گے جو فرشتوں نے لکھے اور کبھی تیرے عذاب تیرے بارے میں گواہی دیں گے ہاتھ کان ناک شرم کار دوسرے آزاد بولیں گے اس بندے نے کیا کچھ کیا کیا اس کی کرتوتے تھیں ہو سکتا ہے دنیا میں تیرا کردار چھپا رہے لیکن قیامت کے دن کہ سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے کبھی فرشتہ چیخ رہا ہوگا میدان محشر میں تمام اولین و ابرین کو سنا رہا ہوگا اس بندے کا یہ کردار ہے اس بندے کا یہ کردار ہے اور اس کے بعد پھر بڑا کڑا معاملہ اللہ رکت کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کے دربار میں پیشی وہ اللہ جو علام الغیوب ہے اِن اللہ اللہ علی فی الض و لا فی اسمانوں اور زمینوں کے کوشوں میں اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ایک چیز دل میں بکفی ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے زبان پر ادا ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے زور سے ادا کرو اسے بھی سنتا ہے آہستہ ادا کرو اسے بھی سنتا ہے سرکوشی کی شکل میں ادا کرو اسے بھی سنتا ہے اور زبان پر نہ لاؤ اسے دل ہی میں چھپائے رکھو اسے بھی جانتا ہے اس اللہ نے سامنے کھڑا کر کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے ذرا بندے اپنی راتیں کہاں گزار کر آیا اور اپنے دل کہاں گزار کر آیا یہ اللہ علام الغیوب کے سامنے جب زندگی کے ایک ایک لہنے کی رپورٹ طلب کی جائے گی خود اللہ طلب کرے گا اور اللہ بندے سے بڑا ہی راس باتیں کرے گا یہ بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے بڑا ہی گمبھیر یہ موقف ہے اور جان جہاں نہیں چھوٹے گی آگے میزان کھڑا ہے کس میزان پہ تمہارے اعمال رکھے اور تو جائیں گے گناہ اور نیکیوں کا وزن ہوگا اور پھر یہ میزان تصویہ کرے گا کہ کون بندہ کامیاب ہے اور کون بندہ ناکام تو دو ہی چیزیں ہیں فمام فہولت موازن اور فہوب فی عشد راہ جس شخص کی نیکیاں بھاری بڑھ گئیں اعمال صالحہ وزنی ہو گئے تو اس کی زندگی عشاد ال ہے اللہ فرمائے کہ جو زندگی تجھے پسند ہے وہ لے لے جو کھانا پینا پسند ہے وہ لے لے جس قسم کا حسن تجھے پسند ہے وہ لے لے ہر چیز تیری مرضی کے مطابق کوئی چیز تیری مرضی کے خلاف نہ ہوگی فطری اور نیک خواہشات ہوں گی ہر خواہش کی تکمیل ہوگی نبی رسلام کی حدیث ہے اللہ فرماتا ہے اعدت آئے تو مالا عین رات بلا بدن سمعت بلا حلر میں نے اس جنت میں بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی انسان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا بلکہ نہ کسی دل میں ان نیکوں کا تصور ہوا ہاں چیزیں وہی ہوں گی جو دنیا کی ہے کھجورے ہوں گی انار ہوں گے انگور ہوں گے دودھ کی نہریں ہوں گی شہد کی نہریں ہوں گی صرف نام کی حد تک دلکنا صرف نام کی حد تک ذائقہ جنت کا ہوگا نام وہ کیوں لیے گئے تاکہ انسان پہچان جائے کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا لیکن ذائقہ جنت کا ہوگا عمدگی اور چودت جنت کی ہوگی وہ انسان کو مستحکر ہوگی اور یہ نیک امال کی جزا ہے اس بندے کا بدلہ جس کا میزان حسنات آج بھاری بڑھ گیا وہ اماں منخفت اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ कितना کتنا ہلکا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ تو رحسدنات و سیاد کہ تیامت کے دن نیکیوں گناہوں کو تولا جائے گا تمہارت سیاد و رحسنات ہی مسقال حمت خرد دخل نار جس شخص کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر پڑ گئے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. کتنا یہ دقیق معاملہ ہے اتنا باریک بیٹی سے یہ حساب ہے کہ ایک رائی کے دانے کے فرق کو بھی ملحوظ رکھا جائے گا کہ یہ بندہ جو آیا ہے اس کے پاس سو گناہ تھے لیکن ننانوے نیکیاں تھیں تو وہ ننانوے نیکیاں مغلوب ہو جائیں گے اور سو گناہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے اور اس کے جہن بھی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر ضروری ہے کہ ہم منہج تغوا کو اپنائیں اور جو نیکی ہمارے سامنے آئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر گزریں اور جس گناہ کی داقت ہمیں ملے اسے ٹھکرا دیں یہ سوچ کر کے ہو سکتا ہے یہ گناہ جس کا میں آج انتخاب کرنے جا رہا ہوں یہی میرے نامہ مال کو بھاری کرنے کا موجب بن جائے گناہوں کے بھاری ہونے کا موجب بن جائے اور نیکیوں کے ہلکا ہونے کا موجب بن جائے اور میری ہمیشہ کی بربادی کا پروانہ جاری ہو جائے ان یہ انتہائی تلخ لمحہ ہے اور برباد گل لمحہ ہے تو آپ نے سن لیا قیامت کے دن بھی دو ہی گھاٹی ہیں تیسری ہی کوئی گھاٹی نہیں اور تصویر کیا ہوگا اگر بھاری ہیں تو تم کامیاب ہو اور اگر گنا بھاری ہیں تو تم ناکام یہ تصویر کی صورت اور پھر نیکیوں کے بھاری ہونے کی ایک بڑی واضح جو وجہ اور علت وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اعصاب پیدا کریں جو اعصاب واقع نیکیوں کو بھاری کرنے والے ہیں ہم ٹھوس توحید کو بنائیں ہم مستحکم طریقے سے پیارے پیغمر کی اتباع کو اپنا لیں ایک عجیب مستحکم عدیدے کے ساتھ اور ایک عجیب جذبے کے ساتھ ہمارے دلوں میں سنت رسول کی ہدایت کے علاوہ کوئی مرکز و محبت نہ ہو باپ دادا کی پیروی باپ دادا کے دین کی پیروی برادری کے رسول رواج یہ چیزیں منحص کی کمزوری کا باعث ہیں اور نتیجہ سے کلدیامت کے دن بزن اعمال کے موقعے پر وزن کی کمزوری کا باعث ہوں گے اور انسان کو برباد کر دیں گے اور ایک انسان کے دل میں اگر غیرت کی حد تک اللہ کی توحید ہے اور اسی غیرت کے ساتھ اللہ کے پیارے کے عمر کی سنت ہے کہ سنت کے علاوہ کوئی چیز قبول کو ہی نہیں کرے اور سنت کے علاوہ کوئی عمل ادا ہی نہیں کرنا اس چیز پر بندہ مستحکم طریقے سے قائم ہو جائے تو یہ ایک الگ چیز ہے جو بندے کے نامۂ اعمال کو حسنات کے پرڑے کو بھاری کرنے کا باعث بن جائے گی یاد رکھو اللہ کے اس میزان میں اعمال کو بھی تولا جائے گا اور انسانوں کو بھی تولا جائے گا اور انسانوں کے صحیفوں کو بھی تولا جائے گا انسان کا وزن کیا جائے گا اللہ تعالیٰ میزان سے پوچھے گا ذرا اس بندے کا کتنا وزن ہے روبا سمی جنا بہت سے بھاری بھرکم لوگ ترازو میں ڈالے جائیں گے ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو اپنے بارہ ہم نے یہ جسم تیار کر لیے مگر ہمارا کردار کیسا ہے کل جب قیامت کے دن ان کو ان جسموں کو اللہ کی میزان میں رکھا جائے گا تو کیا وزن ظاہر ہوگا یہ میزان ہمارے حق ہم میں کیا فیصلہ کرے گا جسم تو ہم نے تیار کر لی ہے اور ہم نے گاڑیاں بنا لی اور مختلف علائشوں سے ان کو خوبصورت کرنے کے پروگرام بنا لیے لیکن کل جب ان اجسام کو اللہ کے ترازو میں رکھا جائے گا تو جسم کیا نتیجہ لائیں گے فرمایا کہ بہت سے بھاری بھرکم لوگ ہوں گے دنیا میں نیتوں میں پر اور عیشوں کے پر جب ان کو اللہ کے میزان میں ڈالا جائے گا تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا اور یہ میزان انسانوں کو مسرت کر دے گا اور وہ سارے نتیجے ناکامی پر منتج ہو رہے ہیں اور یہ بندہ برباد ہو گیا قیامت کے دن اعمال کے ساتھ ساتھ صاحب اعمال کو بھی تولا جائے گا تو آج اپنے آپ کو تول لو امیر عمر رضی ال گاہے بگاہے اپنے ماد اور گوادروں کو خط لکھا کرتے تھے کہ ہاسپ انفو قبل بس نو ہاں قبل انتوزن. اپنا حساب لے لو دنیا میں قبل اس کے قیامت کے دن حساب لیے جاؤ اور آج دنیا میں اپنے آپ کو تول لو قبر اس کے قیامت کے دن تو لے جاؤ قیام کے دن تمہارا بدل ہوگا تمہیں تولا جائے گا اور یہ میزان دنیا کا میزان نہیں ہوگا کہ جو وزن رکھا جائے اس کو ظاہر کر دے بلکہ یہ میزان انسانوں کو تولے گا ان کے کردار کے ساتھ ان کے اعمال کے ساتھ ان کے عقائد کے ساتھ ان کی کرتوتوں اور حربتوں کے ساتھ چاہے بعض لوگ تبلے اور نہیںفر راضر ہوں گے اور ان کی ایک پاؤں کی پنڈلی جو ہے ان کی ٹانگ کی پنڈلی بہت پہاڑ سے بھاری نکلے گی اللہ کے میزان میں اور بعض لوگ موٹے تازے بھاری بھر ان کا وزن ایک مچھر کے بھر کے برابر بھی نہیں ہوگا تو ہر انسان جانتا ہے اللہ تعالی نے اس شریعت میں ایک حکمت رکھی ہے ایک تمیتیاں رکھا ہے کہ یہ شریعت ایک آئینہ ہے ایسے ایسے حکام صادر کیے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو روزانہ پر رکھ سکتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں کتنے پانی میں کتنا وزن ہے میرا جیسے نبیر اسلام کی حدیث ہے بل قرآن حجت لگا کہ قرآن دو ہی چیزیں ہیں یا تو حجت ہے تیرے حق میں دلیل ہے تیرے حق میں یا دلیل ہے تیرے خلاف یہ ایک آئی ہے ذرا بیٹھو اپنے آپ کو دیکھو بڑھو ہمارا تعلق بالقرآن کیسا ہے کہ یہ قرآن کل ہمارے لیے حجت ہوگا یا ہمارے خلاف حجت ہوگا مسلم کی حدیث کی الفاظ ہے. اسی, الفاظ کے الفاظ ہے, ہے. ہے اور باقی صبح کرتے ہیں سب رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھتے ہیں ہر انسان صبح کرتا ہے تو اے انسان صبح سے لے رات تک جو بھی تو کرتا ہے سارے اپنے کردار میں اپنے چہرے کو دیکھ لیں اللہ کے پہرے پہ عمر کیا فرما رہے ہیں فقائ صبح کرنے کے بعد انسان اپنے نفس کو بیچتا ہے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے کسی قیمت کے عفظ کسی کردار کے حفظ فرد بھی خوا اور جب شام ہوتی ہے تو یہ نفس یا تو جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخلے کا سبب پیدا کر لیتا ہے منہ بھی کوہا یا پھر یہ نف برباد ہو کر جہنمی بن جاتا ہے یہ بھی ایک آئینہ ہے ہر انسان اپنے دن بھر کے کردار کو جانتا ہے اس نے کیا کمایا اور کیسے کھایا اور کیسے کمایا کیا کھایا اور کس احساس پر کھایا کس سے ملا اور کس سے نہیں ملا اس کے تعلقات کی اساس کیا ہے ہر شخص اپنے روزمرہ کے پورے کردار کو جانتا ہے انسان اٹھتا ہے اور کردار شروع ہوتا ہے آج میرا کیا کردار تھا کیا میری کرتوتے تھی اور کیا میری حرکات تھی اور کیا میری سکنات تھی تو شریعت ہر مرحلے پر انسان کو آئینہ دکھاتی ہے کہ ایک انسان اپنے چہرے کو دیکھ لے اپنے آپ کو پہچان لے کہ تیرا وجود جنت کا مستحق ہے کہ جہنم کا مستحق ہے لیکن اصل بات وہی ہے کہ شریعت نے سب سے پہلے انسان کے دل کی اصلاح کی کہ اس کو تقوی سے بھر دے خشیت سے بھر دے کنابت اللہ سے بھر دے تاکہ یہ دل پرہیزگار بن جائے پھر اس سے جو احکام صادر ہوں وہ پرہیزگاری پر قائم ہو اور تقوی پر قائم ہو پھر یہ دل آنکھوں کو حکام جاری کرے اور وہ حکام ایسے تقبہ پر منتج ہو کہ آنکھیں وہی چیز دیکھیں جو جنت کا راستہ ہے اور پھر یہ دل کانوں کو وہ حکام جاری کرے کہ کان کوئی کچھ سنیں تو جنت کا راستہ ہے اور پھر یہ دل زبانوں کو وہ حکام جاری کرے کہ زبان کوئی ہی الفادر کل مادر چملے بولے جو جنت کا راستہ ہے پھر یہ دل شرمگاہ کو وہ حکام جاری کرے کہ شرمگاہ گاہ کا معاملہ اسی شے پر منتج ہو جو اللہ کے رضا کا راستہ ہو اور جنت کا راستہ ہو نہ کہ جہنم کا نہ کہ ایسا راستہ کہ انسان مرتے ہی پکڑا جائے اور ایک دیکھ نما گرم برتن میں جھونک دیا جائے اور پھر صدیوں جلتا رہے تو یہ دل جو ہے یہ اگر تقوی پر قائم ہے اور منہج تقوی کا فاہم رکھتا ہے تو یقیناً یہ انسان کی سعادت کا راستہ ہے اور یہاں اگر بگاڑ ہے تو پھر یہ بگاڑ سارے وجود پر ظاہر ہو کر رہے گا اور پھر یہ انسان اپنی زندگی کو اچھی طرح جانور پہچان لے گا کہ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے اور آج دنیا میں اور کل مرنے کے بعد اور کل جب سور بھوکا جائے گا تو میدان محشر میں اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے وہ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت ایک آئنے کے طور پر ہم کو عطا کی ہے اور ہم دن رات اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اپنا چہرہ جنت میں دکھائی دے رہا ہے جہنم میں دکھائی دے رہا ہے قیامت کے دن کیا ہمارا انجام ہوگا اور کیا ہمارا معاملہ ہوگا آج ہم یہاں موجود ہیں ہماری سانسیں آج آ جا رہی ہیں ہم چل پھر رہے ہیں آئیے اپنی پوری زندگی کو تخم اور اسلحہ کا آئینہ بنا لے اور اس دل کو پاکیزہ بنا لے مجلر مستفی کر لے ایسا بنا لیں کہ یہ دل جو ہے یہ تقوی اور اللہ کی رضا کا مرکز بن جائے اور سارا انسان کا وجود اصلاح پر قائم ہو جائے موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں جوان ہوں اور میں نے ابھی کئی سال جینا ہے کئی عشرے جینا ہے کئی افراد ہمارے سامنے ایسے ہیں بچپن میں مر گئے جوانی میں موت کا شکار ہو گئے اور پھر ابدی حساب ہی حساب ہے اور اس کا سامنا ہی سامنا ہے آج اگر ہم توبہ طائب ہو کر اصلاح کی زندگی کر لیں تو یاد رکھو اصلاح کا راستہ اور توبہ کا راستہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ہو تو اللہ کو ایسا راضی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے بندے کے معاملے کو سنوار دیتا ہے کتاب و سنت میں ایسے نظائر موجود ہیں سو افراد کے قاتل کو محبت کے فیصلے ہیں کہ ایک بندہ سچے دل سے اس راستے پر آت ہو جائے ایک لحظہ کے لیے آ جائے. اس کے بعد خواب و موت کا شکار ہو جائے اللہ ایسی توبہ قبول کرے گا ایسا رادی اور خوش ہوگا وہ بل کو فور بخشنے کے بعد وہ پیار کرتا رہے گا اور محبتیں کرتا رہے گا اس کو ٹھکرا نہیں دے گا بلکہ اللہ رب العزت کے دین کی اور شریعت کی سماحت ہے تو ان برآکا سے مستفید ہونے کے موقع قدم قدم پر موجود ہے بات توجہ کی ہے اور دل کی اصلاح کی ہے بس توفیق بے دلّاہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے ہم اپنی دنیا کے معاملے کو سمجھیں اپنے آپ کو اصلاح پر قائم کریں اس دل کو تقوی اور طہارت اور تزکیاں کا آئینہ دار بنا دے تاکہ یہ دل جو سارے آزاد کا سردار ہے اور سارے آزاد اس کے محکوم ہیں وہ سارے آزاد تخبہ کے اعتبار سے اس دل کے تابع ہو جائیں اور پھر یہ انسان ایسی زندگی گزار جائے کہ کل قیامت کے دن فہو فی عشد الرازیا کہ اس کی پوری زندگی پسندیدہ ہوگی جو تجھے پسند ہے وہ کر تیری خواہش کو ٹھکرایا نہیں جائے گا جو تیری چاہت ہے جو تیری خواہش ہے اب تو یہاں ہمیشہ کے لیے رہے گا دنیا کی زندگی تو چند سال کی زندگی تھی جہاں قدم قدم پر موت کا سامنا تھا جلت و رسوائیاں کا سامنا تھا لیکن آج تو ابھی راحت میں آ جو چاہے کر ہمیشہ کے لیے کر بندے کو چھوڑ دیا جائے گا اور آزادی دے دی جائے گی اور اس کی پسندیدہ زندگی گزارنے کی اس کو جو ہے وہ ایک آفر کر دی جائے گی جو چاہے تو کر جو چاہے کرتا رہے تو ایشا تو ہے تو دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے جس کی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے تو نصور کی فرما دے نمازوں کا پابند بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی توجہ کریں اللہ توفیق دے کہ ہم مرنے کے بعد جو گھاٹیاں ہیں ان گھاٹیوں میں کامیابی کا سوچیں بڑی وہ خطرناک اور خوفناک گھاٹیاں اس گھاٹی کا سامنا کیسا کرو گے جب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ننانوے جائیں گے جو ڈستے رہیں گے اور جو ہے وہ آئینہ دار ہے, اور اس کی زندگی، تقوی کے پروگرام پر ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بھی ہوائیں بھی دے گا اور اس کی قبر کو مستقل جنت کا باغیچہ بنا دے گا اور پھر جب گل قیامت قائم ہوگی تو جنت کے داخلے کی صورت میں ابدی راہ دیا فرمائے گا جبکہ اس کے برعکس عذاب ہی آزاد ہے اور تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں جن کو انسان برداشت نہیں کر سکتا اللہ باقیہ میں اصلاح کی اور نیکی اور تقویٰ کی توفیق رما دے اقول قولی هذا ولی بلاک باہر